اپنے تمام کام آپ اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ رمضان جو کہ قرآن کا مہینہ ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ قرآن ہمارے سب سے اچھے پیار کرنے والے دوست اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور ایک پکے دوست کی بات سمجھنا کتنی ضروری ہوتی ہے آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف آج ہم سنیں گے صورت الطع کی ایک بہت ہی اہم کہانی اور جو کہ ہے گیارہویں سپارے میں یہ کہانی ہے ایک ایسی توبہ کی ایک ایسی معافی کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا آخر کس سے کیا غلطی ہو گئی تھی اور پھر کیسے معافی ملی سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے آزمائش آزمائش کا مطلب ہوتا ہے امتحان ہجرت کے نوے سال کا ذکر ہے کہ ملک شام سے کچھ سوداگر مدینہ آئے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر شام کے راستے سے عرب کی طرف بڑھ رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ شام کی سرحد پر آباد عیسائی عربوں کے قبیلے بھی رومی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ روم کے بادشاہ کو عرب کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دیا جائے اور آگے بڑھ کر شام کی سرحد پر اس کا مقابلہ کیا جائے یاد ہے نا آپ کو روم بہت بڑی طاقت تھی سوپر پاور لاکھوں فوجی تھے ان کے پاس اور ہتھیار طرح طرح کے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر فوراً مدینہ پہنچو ساتھ ہی آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت گرمی پڑ رہی تھی اور لوگوں کا برا حال تھا کھجوروں کی فصل پکنے کے قریب تھی اور ڈر تھا کہ اگر کھجوریں وقت پر نہ اتاری گئیں تو یہ برباد ہو جائیں گی اور ملک میں قہت پڑ جائے گا مدینہ کے لوگ اس موسم میں کوئی لمبا سفر نہیں کرتے تھے منافقوں نے بھی مسلمانوں کو باہر جانے سے منع کیا منافق وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے مسلمانوں نے نہ منافقوں کی بات سنی نہ کسی دوسری مصیبت کی پرواہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سب اپنی اپنی ہمت کے مطابق لڑائی کے سامان کی فکر میں لگ گئے باہر کے قبیلوں کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر مدینہ پہنچنے لگے تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ شہر میں بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا اتنے بڑے لشکر کے لیے کھانے پینے کی چیزوں ہتھیاروں اور تمام آدمیوں کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا بہت مشکل کام تھا اس کے لیے بہت زیادہ روپے اور سامان کی ضرورت تھی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال اور سامان دے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال اسباب اٹھا لے ایک چھوٹی سوئی بھی نا گھر میں رہنے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال اور سامان دے دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں روپے پیش کر دیے حضرت عثمان بڑے کامیاب تاجر تھے ان کے پاس بہت پیسے ہوتے تھے دوسرے صحابہ بھی جتنا زیادہ سے زیادہ روپیہ دے سکتے تھے لے آئے اللہ کی نیک بندیاں بھی مردوں سے پیچھے نہ رہیں انہوں نے اپنے زیور اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے غرض سارے مسلمانوں نے جس جوش و خروش سے مالی قربانیاں دیں دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ اللہ کے ان نیک بندوں کی قربانیوں ہی کا نتیجہ تھا کہ چند دن کے اندر اندر تیس ہزار فوج چار سو میل کا مشکل سفر طے کرنے کے لیے تیار ہو گئی رجب نو ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے شام کی سرحت کی طرف روانہ ہوئے اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ جہاں اسی کے قریب لوگ منافق نے جو تھے انہوں نے مدینہ نہ چھوڑا وہاں تین پکے اور سچے مسلمان بھی اپنی فوج میں شامل نہ ہوئے یعنی کہ منافق جو تھے اسی وہ تو نکلے ہی نہیں مگر تین ایسے لوگ بھی تھے جو پکے مسلمان تھے پیارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے مگر وہ مدینہ ہی منورہ میں ہی بیٹھے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہر وہ مسلمان جس سے کوئی بیماری نہ ہو اس لڑائی میں ضرور شریک ہو ان تینوں مسلمانوں کے دل میں نہ کوئی کھوٹ تھی نہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ تھی وہ صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے اسلامی لشکر میں شریک نہ ہو سکے یہ سچے مسلمان حضرت کع بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت ہلال بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ادھر اسلامی لشکر کو چار سو میل کے سفر میں بہت مصیبتیں جھیلنی پڑیں راستے میں کئی جگہ ایسے ریتلے میدان آئے جہاں زہریلی ہوائیں چلتی تھیں یہ لشکر سخت گرمی میں ان میدانوں سے گزرتا بھوک پیاس کی سختیاں سہتا تبوک پہنچا جو شام کی سرحد کے قریب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن تبوک میں قیام فرمایا لیکن روم کا بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آیا ڈر گیا تھا البتہ آس پاس کے عیسائی حاکموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعت قبول کر لی اس مہم کو تبوک غزوہ تبوک یا تبوک کی مہم کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت کاپ بن مالک حضرت ہلال بن عمیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ایک سخت آزمائش مبتلا ہو گئے یہ سارا قصہ حضرت کا بن مالک نے یوں سنایا ہے سنتے ہیں حضرت کا بن مالک کی زبانی تبوک کی مہم کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمانوں کو اس مہم پر جانے کی ترغیب دیتے تھے میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا مگر واپس آ کر پھر سستی کر جاتا تھا اور دل میں کہتا تھا ابھی کیا ہے جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہونے میں بھلا کتنی دیر لگتی ہے اسی طرح دن گزرتے گئے یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت بالکل قریب آ گیا مگر میں سفر کے لیے تیار نہ تھا میں نے سوچا کہ لشکر کو چلنے دو میں ایک دو روز میں راستے میں اس سے جا ملوں گا مگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں یہ ارادہ بھی پورا نہ کر سکا اس زمانے میں جب کہ میں مدینہ میں رہا میرا دل یہ دیکھ کر بہت اڑتا تھا کہ میں یہاں جن لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا مجبور لوگ ہیں بیمار جن کو کسی وجہ سے اللہ نے جہاد پر جانے سے معاف فرما دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تب میں واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق پہلے مسجد میں دو رکت نماز پڑھی پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے اس مجلس میں منافقوں نے آپ کے سامنے پیش ہو کر لمبی چوڑی قسمیں کھا کھا کر کہا ہم فلاں وجہ سے آپ کے ساتھ نہ جا سکے ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی تھی ہم ہمارے ہم بیمار ہو گئے تھے یہ اسی سے زیادہ آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول کر لیا اور ان کا دل کا حال اللہ پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے جب میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے آپ کو کس چیز نے جہاد پر جانے سے روکا تھا میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے پیش ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو راضی کرتا میں بھی باتیں بنا سکتا ہوں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا یقین ہے کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہو جائیں مجھے امید ہے کہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیش کر دے گا سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں جسے پیش کر سکوں میں کسی رکاوٹ کے بغیر جہاد پر جا سکتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اچھا جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی حکم دے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا یہاں سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا تمہیں معافی مل جاتی ان لوگوں کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی آیا کہ کیوں نہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی بھی بات بنا دوں مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور نیک آدمیوں یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ علیہ نے بھی وہی سچی بات کہی جو میں نے کہی تھی تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم تینوں یعنی مجھ سے جو بن مالک اور ہلال بن عمیہ اور مرا بن ربیع سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چالنا چھوڑ دیا اور ایسے بدل گئے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں یہاں تک کہ مدینہ کا شہر ہمارے لیے بالکل اجنبی شہر بن گیا جہاں کوئی بھی ہمارا جاننے والا نہیں تھا میرے دونوں ساتھی تو اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہتے اور چونکہ میں جوان تھا اور دل کا مضبوط اس لیے گھر سے باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی شریک ہوتا تھا بازاروں میں گھومتا تھا لیکن کوئی بھی مجھ سے بولتا نہیں تھا مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو معمول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا پھر میں انتظار ہی کرتا رہتا کہ نبی میرے سلام کا جواب دیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کی طرف دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں تو جب میں نماز میں لگ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے اور جوں ہی میں سلام پھیرتا آپ میری طرف سے چہرہ مبارک پھیر لیتے ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قطع کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا میں نے کہا ابو قدادہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں وہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا وہ خاموش رہے تیسری مرتبہ میں نے اللہ کا واسطہ دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں دیوار سے اتر آیا آج کے لیے اتنا ہی اس کہانی کا سچی کہانی کا اگلا حصہ ہم سنیں گے ان اللہ کل اور پھر دیکھیں گے کہ جب اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے تو پھر کیا ہوا آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجئے اللہ حافظ